فرمایا اور جب کہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام وسلام نے کیا کہا ربی ارینی اللہ مجھے دکھا دیجئے کیفا کیسے توحگل موتا اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے سوال کیا اور اس پہ اشکال جو پیش آیا ہے بہت سے مفسرین کو جنہوں نے اتنی لمبی بحثیں اس پہ کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالی نے پیدا کرنا ہی ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے دکھا دیں کیا یہ شک تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شک کا معاملہ ہوتا تو ہم لوگوں کا زیادہ حق بنتا تھا ابراہیم علیہ سلاۃسلام سے کہ ہم شک کرتے مطلب انہیں تو خدا کا اتنا قرب نصیب تھا انہیں شک نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی کی سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ یہ چیز ہونی تو ہے کسی طرح اگر میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیا ہو اور امبیا علیہ صلاحسلام کی زندگیوں میں ایسی چیزیں آتی رہی ہیں کہ خدا تعلی زمین و آسمان کے نشانات انہیں دکھاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ اللہ کے متعلق اسی لیے اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں سیدنا دنہ ابراہیم علیہ صلاح والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا آپ دیکھیے سورہ انعام ہے اور سورہ نام میں ساتویں پارے میں آیت نمبر دیکھیے آپ سیونٹی فور ساتواں پارہ سورہ انام اور آیت سیونٹی فور ملی اللہ تعالی نے فرمایا اس قالا ابراہیم ال ابی جب اس ابراہیم علیہ السلات وسلام نے اپنے والد سے کہا آزرا آزر کو آزر آپ بتوں کو اپنا خدا بناتے ہیں انی اراقا و کا میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو فیض اللہ مبین وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں جا رہے ہیں وہ کزا لی اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیما ابراہیم علیہ السلات وسلام کو ملکوت سماواتی ول آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہ دکھائی یہ ہے وہ چیز اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں پیش آئی یقون من یقون تاکہ ان کا یقین اس میں مزید اضافہ ہو مزید بڑھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا بھی یہی تھا کہ میراج میں تشریف لے گئے اللہ نے انہیں بہت چیزیں دکھائی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ماقزب دمارا اور ان کے دل نے دیکھنے میں کچھ بھی چھوٹ نہیں دیکھا جو چیزیں دکھائی تھی خدا نے بالکل صحیح صحیح چیزیں انہوں نے دیکھی عز ابراہیم علیہ السلط کا بھی یہی معاملہ ہے قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی اللہ مجھے یہ دکھا دیں کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یقین کی کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے پتہ پہلے سے بھی ہے مگر اس کی مشاہدہ ہو جائے کالا اچھا اگر اتنی بات رہتی کستی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں مجھے دکھا دے مردوں کو کیسے زندہ ہوتے ہیں ہوں گے وہ دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں انہیں شک ہو گیا تھا کیا اللہ نے خود ہی تصلی کر دی اللہ نے فرمایا کالا فرمایا ہم نے اولم تو کیا تمہیں ایمان نہیں ہے شک ہے کوئی یہی سوال پیدا ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا دی اولم تو کیا تمہیں ایمان نہیں کہا بھلا ان کا اللہ کیوں نہیں سوال کیفیت کے بارے میں تھا اور ایسے سوالات جو ہیں یہ اصول کی بات یاد رکھو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا کرتے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان کمزور ہے اس کے پیدا ہوتے ہیں یا ایمان نہیں ہے اس کے پیدا ہوتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو کبھی کبھی ایمانیات کی جو بنیاد ہے اس پہ شکوک آنے لگتے ہیں کہ اللہ ہے بھی نہیں ہے قبر کا عذاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اسلام سچ بھی ہے یا نہیں ہے یہ سارے شکوک اور شبہات جو دماغ میں کبھی کبھی آتے ہیں نا اس کی بنیاد یہ, یہ نہیں ہو سکتی ہمیشہ کہ کسی انسان کا ایمان نہیں بلکہ شیطان اپنے کام کرتا ہے وہ ایسی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے لوگوں کو گویا سکھاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا صحابہ کے رضی اللہ میں سے کوئی صاحب حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول اتنے غلط خیالات مجھے آتے ہیں جی چاہتا ہے میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں مگر یہ چیزیں میں نہ سوچوں تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا الحمد للہ لذیذ ردہ امر ہوئے شکر ہے اللہ کا تمام تعریفیں ذات کے لیے جس نے ان خیالات کو تیرے دماغ تک محدود کر دیا ہے تم اس پہ عمل تو نہیں کر رہے اظہار تو نہیں کر رہے ہو جاتا اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اسلام کے متعلق شکوک شبہات یہ چیزیں عقیدے کے بارے میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کو طلب ہوتی ہے کہ وہ اس کو حل کر دے اس کا کوئی جواب مل جائے تو اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے لیکن یہ سوچنا کہ میرا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے نہیں نہیں ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا بعض اوقات ہوتا ہے یقینا لیکن بے اعتقادی اور ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتے کئی مرتبہ بلکہ وہ اللہ جو انسان کی فطرت رکھی ہے جستجو کی سمجھنے کی ان چیزوں کی وہ ہوتا آپ تقصیر کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں تو یہ جو پرانے حضرات تھے نا جن لوگوں کے پاس حقیقت علم تھا وہ ایسے ایسے اشکالات خود لکھتے ہیں کہ کوئی اور پڑھ لے تو کہیں پتہ نہیں یہ گمراہ تھے کون تھے وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوں ہو گیا پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ شبہ ہے اس کا جواب یہ رسول اللہ صلی اللہ نے یہ کہہ دیا اس سے تو پتا چلتا ہے ایسے ہو گیا ایک حدیث پہ محدسین بحث کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی اور وہ تو کبیرا گنا تھا رمبی عالم السلام وہ گناہ کیا نہیں کرتے اب یہ کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں غیبت یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ایسا ہے یہ وہ چیز نہیں تو بہت سی چیزیں اور مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ یہ پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور سیرابی کا سامان نہیں آدمی نہیں ملتے جن سے جا کے پوچھے کہ صاحب یہ اشکال پیش آ رہا ہے دین کے بارے میں آپ بتائیے اس کا حل کیا ہے یہ اعتراض یہ چیز پیدا ہوتی ہے اس کا حل کیا ہے اور جتنا جتنا میڈیا یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا ہی لوگوں کو اشکالات پیش آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پوچھنا چاہیے صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کا بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے انہوں نے کہا اللہ اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا مستقل کتاب اس کے جواب میں بزرگوں نے لکھی ہے بعض رات میں ایک ایک کتاب پوری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پردگار ارش کے سائے میں تھا اب یہ بحث شروع ہو گئی کہ ارش کا سایہ کیسے ہو گیا سایہ تو بنتا ہے سورج سے تو سورج کہاں تھا پھر ارش کہاں تھا او اتنی لمبی بحث ایک جگہ آیا ہے کہ اگر رسی پھینکی جائے تو وہ بھی اللہ کے عرش پہ جا کر گر جائے اب یہ اتنی مشکل احادیث اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مرض ہے مرض کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے ذہن میں نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ ہی پوچھنے میں شرمانی چاہیے آتے ہیں ذہن میں سوالات تو آدمی کیا ذہن کا اس پروسس کو روک دے ہاں اللہ کی صفات ذات اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہماری عقل سے بالا ہیں جب پتہ چل جائے کہ میری عقل کی دس پرس ان چیزوں تک نہیں ہے پھر چپ ہو جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ آزمایا شاقان تمہارے دماغ میں ڈالتا رہے گا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا پھر تم سے جواب دو گے ہوتے ہوتے وہ پہ پہنچ جائے گا کہ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا جب وہ یہ کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا فل یتاب وزب اللہ پھر اللہ کی پناہ مانگنا جواب تو اس کا بڑا آسانی سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم اس کو, کو کہو کہ پھر اللہ کو جس نے پیدا کیا اسے کس نے پیدا کیا تو پھر یہ پیدائش در پیدائش کا سلسلہ چلاتے رہو ساری زندگی بیٹھے رہو پھر سوچتے رہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کا نہیں فرمایا جب اس حد تک نو بتا جائے نا اب اللہ سے پناہ مانگو یہ بھی تو حل ہے ہی چاہیے نا مسائل تو اس لیے یہ چیزیں پیش آتی ہیں اور یہ جو اگلی نسلیں سوچ رہی ہیں نا یہ جو ان کے ان کا, کا پروسیس ہوگا یہ جو بچے چھوٹے جب بڑے ہوں گے اور یہ اس میڈیا میں دیکھیں گے اور اعتراضات اور اسلام کے متعلق باتیں ان کی سیرابی کا سامان کیا ہوگا اگر نہیں ہوگا تو وہ تو پھر شاید اسلام پہ جم جائیں ان سے اگلی نسلیں بالکل ہی نکل جائیں گی اس لیے اس لیے لوگ چاہیے جو جو لوگوں کو لوگوں کی سیرابی کا سامان دے سکے جو سوالات کے یا تو جوابات دیں اور یا ایسے لوگوں جو اگر نہیں آتا تو اعتراف کریں کہ بھائی دیکھ کے بتا دیں گے پوچھ کے بتائیں گے آپ کو اس کا, اس کا جواب مسئلہ یہ بھی بڑا ٹیڑا ہے کہ جو مذہبی رہنما بن جاتے ہیں نا اگر کوئی بات نہ آتی ہو تو یہ نہیں کہتے نہیں آتی وہ کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ابھی صاف کہہ دو کہ بھائی یہ بات نہیں آتی پوچھیں گے پڑھیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے آسانی سے جان چھٹ جاتی ہے جب دین کی دین کی ترجمانی غلط کرتے ہیں تو ایک غلط بات پھر اس پہ دس باتیں اور کرنا پڑتی تو یہ جو اگلی نسلیں ہیں ان کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے اور وہ افراد بنتے ہیں اداروں سے اور ادارے وہ تو بنانے نہیں یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام اللہ نے کا اوللم تو میں تمہارا ایمان نہیں ہے کہ بلا ان کا اللہ کیوں نہیں پردگار ایمان تو ہے اس چیز پہ ولیکن اور لیکن ان انہ بھی اللہ اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے مزید ترقی چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا ساری چیزوں کا اللہ نے میں میں بلایا سب چیزیں دکھا دی انہیں اور فرمایا یہ یہ چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے زیارت کر لیجی عقل سے معورہ چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف عقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو معورائی عقل ہوتی ہیں. اور خلاف عقل اور ماورائی عقل میں فرق ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے ماورائے عقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی وجود پایا جاتا ہے لیکن عقل کی گرفت میں نہیں آتی بچہ ہے اسے آپ سمجھانا شروع کریں نا آئنسٹائن کی تھیوری بچہ کہتا ہے میری کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی عقل کی رسائی اتنی نہیں اگر وہ یہ کہے کہ اس لیے سے ہے ہی جھوٹ تو لوگ ہنسیں گے کہیں گے جھوٹ نہیں ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا بڑے ہو جاؤ گے سمجھ میں آ جائے گی بات یہی چیز ہے نا اسی طرح بہت سے حقائق جو ہماری عقل میں نہیں نہ آتے انبیاء علیہ السلام کی عقل میں آتے تھے وہ بڑے تھے وہ جو کچھ کہتے تھے حق کہتے تھے سچ کہتے تھے ہاں البتہ اتنا حق محفوظ ہے ہر ایک کے پاس کہ وہ یہ تحقیق کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا یا نہیں فرمایا تھا صحیح معنی میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے فرمایا تھا پھر عقل میں نہیں بھی آتا تو کوئی نہیں ان کی اس سمجھ میں تو بات آئی تھی ان پہ ہی اعتبار ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیگا ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں کالا ہم نے کہا فخذ اربا تم تیر تو تم ایسے کرو کہ لے لو اربا چار منت پرندوں میں سے چار پرندے تم لے لو اڑنے والے تیر کا مطلب تو یہ ہوا فصر ہننا اور اپنے ساتھ انہیں مانوس کر لیجئے ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں وہ ہل جائیں آپ کے ساتھ اور آپ ان کو اور وہ آپ کو دیکھ لیں اور طبیعت دونوں کی ایک دوسرے سے لگ جائے یعنی آپ جب انہیں بلائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں مانوس ہو جائیں وہ چار پرندے کون کون سے لیے اس پہ بہت کچھ مفسرین نے لکھا ہے لیکن کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس تحقیق کی کوئی بھی چار پرندے چڑیا مور اور اور اور اور اور, اور, فاختہ اور جو بھی چیزیں تھیں چار پرندے تھے بس انہیں کوئی لے لی. اللہ نے کہا انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ سور وہ کہتے ہیں کہ سور کا مطلب ہے قطع کرنا کاٹنا یعنی ان چار پرندوں کو آپ لے لیجئے فصل ہننا الیک اور اپنی طرف سے انہیں کاٹ دیجئے ذبا کر دیجئے قیمہ ان کا بنا ہونا تو آخر پہ یہی ہے لیکن ترجمے میں پہلی صورت یہ ہے کہ انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں مانوس کرنے کے بعد کیا کریں سمج ال جبل من ہن جزا ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیں تو بات پھر وہی کہ مانوس کرنے کے بعد ذبح کریں کیما بنائیں پھر اسے رکھ دیں اور اگر ڈائریکٹ لے لیں آپ تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ چار پرندے لے لیں اور چار پرندوں کو فسر ہننا الیک اپنے ساتھ آپ انہیں ذبح کر دیں سمج ال کریے اللہ کل من ان میں سے ہر ایک کو علاقل جب ہر ایک پہاڑ پر ہر ایک پہاڑ سے یب کل کا لفظ آیا تو ہونا تو پھر یہ چاہیے ترجمہ کے تمام پہاڑوں پر اور اس سے بھی بڑے تو دنیا کے تمام پہاڑوں پر یہ تو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی میں اس وادی میں جو پہاڑ ہیں نا ان تمام پہاڑوں پر آپ کیا کیجئے منہ جزا ان میں سے ایک ایک ٹکڑا وہاں رکھا زباہ کر کے ان کے ٹکڑے ملا کر آپ چار پہاڑوں پر رکھائیے سمت اور پھر آپ انہیں آواز دیجئے یا نا کا وہ آئیں گے آپ کے پاس سایہ بھاگتے ہوئے وہ اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے یہ چیزیں انہوں نے کی اور کوئی جز یہاں سے اڑا کوئی جز یہاں سے اڑا وہ پرندہ بن گیا اور پرندہ بننے کے بعد وہ اڑ کے وزد ابراہیم علیہ السلط کے پاس آ گئے اور اللہ نے کہا والم اور یاد رکھو ان اللہ کے اللہ تعالی عزیز بڑے غالب ہیں حکیم بڑی حکمت والی ذات وہ غالب ہے اس بات پر کہ مردوں کو ایسے زندہ کر دے حکیم اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فی الحال آزادی دے دے اور آزادی کے بعد پھر کوئی موقع آئے گا جب ہم انہیں قبروں سے اٹھا کر ایسے ہی کھڑا کر لیں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے دو اصول جو بیان کیے تھے اس کی تین اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان فرما دیں ارشاد فرما دی جو حقیقت میں سمجھنے والوں کے لیے بڑی ہیں اب یہاں سے پھر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہاں سے شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر پھیریت ان ان میں ایک چیز اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تھی اور اللہ تعلیٰ نے اسی مناسبت سے کچھ چیزوں کا اور بھی تذکرہ فرمایا اور یہ بات تھی کہ جو شکوک اور شبہات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا شیطان جو کچھ کرتا ہے یا یہ کہ اللہ کے بعض اچھے بندوں کو بھی کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مزید مشاہدہ ہو جائے ان چیزوں کا تو ہمارے ایمان میں ان چیزوں میں قوت آ جائے گی اللہ کا نے تین اس قسم کی چیزیں بیان کر دیں